وہ ایوب ان قلابا انس نقل کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ شوبہ قتادان انس نقل کرتے ہیں اس حدیث میں انس کا شاگرد ابھی قلابہ ہے اور اس کا شاگرد ایوب ہے اور یہاں قتادہ ہے اور اس کا شاگرد شعبہ ہے امام بخاری آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خسال سلاس والی روایت مجھے دو ترک سے ملی ہے ایک طریقہ ایوب ان ابھی قلابہ ان انس اور دوسرا طریقہ ان شوبہ ان کادا ان انس یہ تو انس ہے لیکن ایک میں انس کا شاگرد ابھی قلابہ ہے اور دوسرے میں قتادہ ہے اس میں ابھی قلابہ کا شاگرد شوبہ ہے اور آگے اس کا شاگرد ابھی قلابہ کا شاید ایوب ہے اور قتابا کا شاگرد شعبہ ہے تو یہ حدیث مجھے دو طریقوں سے ملی ہے اس لیے میں نے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے تیسری بات جو انتہائی وزنی ہے اور امام قستلانی بھی کہتے ہیں کہ اس سے امام بخاری کا علم ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی قوت علمی عطا کی تھی اس لیے اکثر علماء امام بخاری سے رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تین چیزیں ایک ہے آن اللہ رسول ایک دوسرا ہیبل مرآ لاحب لا اور تیسرا آئی یقرا یودفیل کو فروغ اب توجہ کرو جب اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث میں ابتدا تھی صلاسن من کنفی و جدہ حلاوت المان تو باپ کو معنون کر دیا ہلاوت المان سے توجہ ہے اور چونکہ اس حدیث میں یہ ہے سلاحث من کو نفی وجدہ حالت المان منکان لا اس حدیث کا اس اس اس حدیث سے باب حلاوت المان لیا ہے حدیث کے جز اول سے یہاں لیا ہے فی القفر حدیث کے جز آخر سے کہ حدیث میں محبوبات توجہ کرو محبوبات اور مکروحات ذکر ہیں تو وہاں حلاوت الامان محبوبات کے اعتبار سے لے لیا اور یہاں کرا مقروحات کے اعتبار سے لے لیا ہے اس لیے کہ جزے اول میں محبوبات ذکر ہیں جزے آخر میں مقروحات ذکر ہیں تیسرے امام بخار نے حلاوت کا باب منقد کیا حدیث کے کی جز اول سے اور باب من کرہا کا باب منعقد کیا حدیث کے کی جزے آخر سے واضح ید اللہ علا کمال المی امام ہے امام بخاری بات سمجھ گئے ہیں نا اگر اس کو مقدم کیا ہے تو وجہ تقدیم یہ کہ محبوبات پسندیدہ ہوتے ہیں تو باپ کو مقدم کیا مکروہات ناپسند ہوتے ہیں تو مؤخر کیا یا محبوبات اسنین ہیں مکروہ ایک ہے ٹھیک ہے نا اس اس کو کثرت کے اعتبار سے مقدم کیا اس کو قلت کے اعتبار سے مؤخر کیا سلاسل <سلام> من قی و جدہ حال و من کا اللہ اور رسول آبل میں ماں اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو ان کو ماں سے یعنی اللہ اور اس کا رسول ان کو محبوب ہو ماں سے واسطلانی کا حاشیہ ہے اوپر بہت مزیدار ہے پڑھا ہے سنا پڑھا ہے تو اچھا نہیں ہے تمہیں میں کہہ دیتا ہوں سنو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ حل پرسوں کرتا ہلاوت الایمان سے کون سی ہلاوت مرادی مانوی کی حصہ تو کسی نے کہا کہ مراد مانوی ہے کسی نے کہا کہ مرا حسی ہے میں نے کہا تھا کہ مولانا زکریا رحم اللہ فرماتے کے دونوں ہیں حاشی نے بھی لکھا ہے کہ اس میں اختمالین ہے کیسے حلاوت حصی ہے کہ مانوی ہے اور ہر ایک کی طرف ایک قوم محدثین کا کیا ہے لیکن ہلاوت حصی جو ہے یہ زیادہ مناسب حلاوت مانوی سے اور اس میں امام احاط برار کے اس واقعے کو لکھا ہے جب لو ہت بلال کو ازیت دیتے تھے تو دی احد احد کہتے تھے تو خوش تھے نا اس ازیت پر خوش تھے کہ اللہ کی توحیسی کی وجہ سے ازیت ملتے ہیں واہ واہ واہ واہ احد عہد حاشم لگا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب صحابہ کرام کے کوئی آدمی قریب الموت ہوتا تھا تو کیا کرتی وا کربا <تصفح> <تصفح> <تصفح> یعنی عوام کہتے واہ مصیبت یہ کہتے واہ تو کیا خوشی ہے ردن نل قل المح... نل کی محمدن و صاحب خوشی کل ملاقات ہوگی نبی سے اس کے ساتھیوں سے میں اب اس حجی ہے حجی نا وہاں خوشیاں کل ہم ملیں گے نبی سے <تصفح> اس کے ساتھیوں سے ادھر ملیں گے کہ ادھر ملیں گے مسئلہ حل ہے اگر <تصفح> اس کی جا رہے ہیں کتنا آسان مسئلہ ہے <تصفح> لیکن لوگوں نے مصیبت بنا دیا ہائم خوشی ہم نبی سے ملاقات کریں گے اس کے ساتھیوں سے تو کدھر ہیں بھائی بس مسئلہ حل ہے جگہ مت کرو مسئلہ حل ہے ادھر تو کوئی نہیں گیا ادھر جاتے ہیں ادھر تو کوئی نہیں آتا ادھر گئے ہیں سب تو نبی بھی وہاں ہے اللہ اللہ اور منور وہاں ہے جسد اتحر یہاں ہے ان کے درمیان کوئی ایک تعلق ہے جو اللہ میروبان جانتا ہے ہاشا پڑھ لیا ہے اب پھر پڑھ لو تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کیا ہے حمن آپ لائے اللہ امن اور اوشا یکرو کہ برا جانتے ان یعودا کیے لوٹے کفر کے طرف بعد اس ان قزہ اللہ بعد اس کے کل نے اس کو بچا دیا ہے کفر سے کما یقرو این القاف نار جیسے کہ برا جانتے آگ میں ڈال یعنی ورزے دل گرنا جس طرح ایک انسان آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے تیس طرح یہ کفر کے اندر آنا ناپسند کرتے ہیں گوا کہ کفر اتنا محبوز ہو جیسے کہ آگ نہیں اللہ اللہ یہ, یہ کمال ایمان کی علامت ہے یعنی کفر مبغوض ہو افال کفری محبوض ہوں عادات کفریا محبوض ہوں نظریاتی کفری ایسی محبوض ہوں جیسے کہ آگ محبوض ہے آج ہم کہتے جزاک اللہ کے جگہ تھینک یو کہتے تو ہمیں کفر کے عادات پسند ہیں نا اگر زبان سے پسند نہیں کہتے تو آداد سے پسند ہے نا اگر کوئی کہے جزاک اللہ کہتے ہیں جی کوئی صوفی ہے بھائی واہ واہ تھینک یو بھائی کہتے ہو کوئی پڑھا ہوا ہے پڑھا لکھا ہوا ہے نہیں سمجھتے ہمارے ایک دوست اس کو, کو اگر کوئی کہتا تھینک یو تو کہتے تھینک یو اپنے اس کو پھینک دو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب نہیں سمجھ سمجھتے بہت عجیب جملہ ہے تو اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کو بیچ کر کستلانی لے لو تو یہاں بھی کستلانی لکھا ہے کہ بھائی ایمان کامل کی پہچان یہ ہے اور جو ہے تین چیزیں ہیں دعوت الہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نشانی ہے آپ کے آپ دائی ہوں نبی کی سنت کی طرف یہ ایک پہچان ہے اتخلق تخلق اخلاق نبی آپ کے مزاج آپ کی سیرت نبی کی سیرت کے موافق ہو یہ محبت کی دوسری نشانی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ جو کہ نبی کو ہے آپ اس کو ناپسند کریں یہ محبت کی تیسری نشانی ہے اللہ مقصلہ نے یہاں پہ لکھا ہے اور یہ بہت عجیب جملہ ہے بس یہ تو آگے ہے لیکن مسئلہ ذرا وہ میں مسلم اس لیے تھا لیکن چلو بس, <سؤال> بس <سؤال> رحمان راہی ڈاور بند نہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے زیبان چاہتا تکلیف نہیں آواز بے کنٹرول لگے <tob بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ باب تفاضل ایمان فی امال یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ آہلی ایمان کے درمیان تفاضل ایک دوسرے پر برتری بوج اعمال کے ٹھیک ہے باب دے بیان دا فضیلت یو بل بوج دا اعمال یہ باب ہے در بیان فضیلت یعنی فضیلت عاملین کا ایک دوسروں پر بج اعمال کے سبحان اللہ ابھی یہ چائے لا رہا ہے اس لیے اس کا انتظار کیا میں نے رشوت بہت عجیب اللہ یہ بات امام میں بخاری ذکر کرتے ہیں اہلی ایمان کا ایک دوسرے پر تفاض الب وجہ اعمال کے تو ترجمت الباب تو ظاہر ہے کہ اعمال کی وجہ سے ایک عامل کی دوسرے پر فضیلت ثابت ہوتی ہے ثابت ہے اور یہ اعمال جزی ایمان ہیں یہ اعمال جزئی ایمان ہیں تو جب اعمار جزئی ایمان ہوئے تو ہر وہ چیز جو کہ زو اجزاء ہوتی ہے اس, وہ اس میں ترکیب آتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے تو لہذا ایمان جو ہے یہ مرکب ہے اور جب ایک چیز مرکب ہو تو اس میں زیادت اور نقصان ایک منطقی نتیجہ ہے اچھا اب تفاضل تفاض ایمان في امال تفاضل الحل ایمان فل اعمال اب تک امام بخاری مرجیا اور خوارج رد کرتا چلا آ رہا ہے اکثر اس کا رد مرجیا پہ ہوتا ہے کبھی کبھی خوارج پہ بھی یہ رد کرتا ہے اب اکثر اس کا جو پروگرام ہے کہ مرجیا پہ یہ اکثر رد کرتا ہے اس لیے کہ مرجا کے نزدیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس لیے امام بخاری اعمال کی حیثیت بتانے کے لیے مرجا پہ رد کرتے ہیں کہ مرجے اگر امال کی کوئی حیثیت نہ ہوتی امال کی کچھ حیثیت نہ ہوتی تو بوجھ زیادت اعمال مینگ باوجہ زیادت اعمال ان کو تفضیلت غیر پہ کیوں ملتی ہے اور باوجہ اعمال کے وہ جہنم سے کیوں نکالے جاتے ہیں اگر امال کی کوئی حیثیت نہ ہوتی ٹھیک ہے نا ایسا اگر امال کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اہل اسان بوجھ معصیت جہن میں کیوں جاتے ہیں یہ جملہ اچھا ہے اگر امال کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اہل اسان بوجہ معصیت جہن میں کیوں جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ امام بخاری خوارج پہ بھی کرنا چاہتے ہیں او خوارجو اگر تم کہتے ہو کہ گناہ کی نسبت گناہ کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے ایمان کی گنا کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اگر ماسیات کی وجہ سے خروج آنے ایمان آتا ہے تو پھر گناگار جہنم سے نکلتے کیوں ہیں بس سمجھ میں آ کہ نہیں آیا ابھی میرا خیال ہے آیا سین احمد اگر امتحان را روان دیکھ توجہ ہے نا اگر گنا مضر نہیں ہے تو گناگار بوجھ گناہ جہنم جاتے کیوں ہیں کس <سؤال> پر رد ہو گیا مرجیا پہ اگر معصیات کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے خروج ایمان ہوتا ہے پھر آہل اسنم سے نکلتے کیوں ہیں تو معلوم ہوا کہ آہل معصیت جہنم میں جاتے ہیں تو اعمال کی حیثیت ہے گناگار جہنم سے نکلتے ہیں تو گناہوں کی بخشش یا اس کی سزا سے لیکن معلوم ہو کہ گنا سے کافر نہیں بنتا اگر کافر بنتا تو جہنم تو کافر ابدی ہے اس نسبت سے دونوں فریق پہ رد بھی ہوا اور ترجمت طلبا بھی ثابت ہو گیا اس پہ ایک بہت بڑے اعتراض وہ بعد میں کریں گے مجھے شیخ زکریہ رحم اللہ کی بات بہت پسند ہے باز حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام کتاب ال... ایمان امامی بخاری اس سے مرجیا پہ رد کرتے ہیں احنافی بھی رد کرتے ہیں اس لیے کہ احناف جو ہے اعمال کو جز ایمان نہیں کہتے کہتے کیوں نہیں ہم جز ایمان کہتے ہیں اب نہیں کہتے تمہاری یوگی نہیں ہو تو امار کو جزمان کہتے ہو نا فرق کیا ہے ہم خارجی کہتے ہیں وہ داخلی کہتے ہیں وہ مکملات کہتے ہیں ہم بھی مکملات کہتے ہیں وہ اجزاء داخلے لازمی کہتے ہیں ہم اجزاء خارجی تزینہ کہتے ہیں چیز تو ایک ہے نا امام بخاری امرجہ رد کرتے ہیں آنا رد نہیں کرتے اور دلیل یہ ہے مولا ذکر رحم اللہ کی بہت قیمتی جملہ ہے کہتے دلیل یہ ہے کہ امام میں بخاری سے بات نکل گئی کیوں کہ ایک ایمان ہے اور ایک امال ہے ایمان جو ہے یہ بسیط ہے یہ غیر مرکب ہے اس کی میں زیادتی اور نقصان نہیں ہے اگر زیادہ تو نقصان آتا ہے تو وہ جو اعمال آتا ہے وہ اعمال جو ہے وہ ایمان کے مفہوم سے خارج ہیں اس پہ دلیل یہ ہے کہ بابو تفاد العلیمان فی ال باب تفاضلی عالیمان فل اعمال علی ایمان کا اگر ایک دوسرے پہ فضیلت ہے تو اعمال کی وجہ سے ہے اما نفس ایمان میں سب مساوی ہیں کہ وہ تصدیق ہو حنفی باب میں حنفی جو ہے نا ثابت ہوا حنفی مسلک جو ہے وہ ثابت ہوا امام بخاری آنا پرد نہیں کرتے اب یہاں پہ دوسری بات پھر اس کے بعد ترجمہ لفظی ہے شیخ محمد لاسن باسن امام بخاری مرجیا پہ رد زیادہ کرتا ہے اور خوارج پہ کم کرتا ہے حالانکہ خوارج بھی زوال اور مزل ہیں اور مرجا بھی اور خوارج نسبتاً زیادت مضر ہیں ان پہ رد نہیں کرتا وہ مرجیا بھی کیوں رد کرتا ہے تو جو ہے ایک نقطہ یاد رکھو اس لیے مرجیا پر رد زیادہ ہے کہ مرجیا کے ہاں امال کی حیثیت نہیں ہے تو امام بخاری اعمال کی حیثیت بتانا چاہتے ہیں اعمال کی حیثیت بتانا چاہتے ہیں تو مرجیا پر رد کرتے ہیں ہر چیز خوارج ہے وہ تو امال کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھے گے تو کافر ہو جاؤ گے زکات نہیں دو گے تو کافر ہو جاؤ گے یہ تو امال کو مان تو اعمال کی حیثیت کو ماننا ڈر کے نہ وہ تو اعمال کو جو ایمان قرار دیتے ہوئے تکفیر کے قائل تر کے امال پر تو اس لیے وہ تو عمل کو مانتے ہیں امام بخاری عمل کی حیثیت بتلانا چاہتے وہ تو خود عمل کو مانتے ہیں ہاں نزا اس میں ہے کہ ترک عمل سے وہ اخراج کے قائل ہیں ہم اخراج کے قائل نہیں ہیں تو اس لیے رد مرجی ابھی زیادہ ہے توجہ ہے اچھا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے محدثین شراہ حدیث کے نزدیک امام بخاری کے یہ باپ جو ہے یہ متنازع منفی باپ ہے توجہ کرو حدیث میں یہاں پہ آتا ہے آخرجو منقان فی قلبہ ہی مسقال حبت من خردل من ایمان یا من المان تو ایمان کسو کہتے ہیں تصدیق کو یہاں پہ سوال ہے کہ امام بخاری باب بانتے ہیں تفاض الاحال ایمان فل اعمال اور حدیث لاتے ہیں من ایمان ایمان کے بعد باب بیان کرتے ہیں تفاض البحیثیت اعمال کے و حدیث آتی ہے تفاضل یا خروج من النار بوجے ایمان کے تو دلیل جو ہے مدعا کے موافق نہیں ہے امام بخاری کو ساو ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی سمجھو بخاری سمجھنا مشکل ہے ایک وقت اس طرح کس یار تمہارا کام خراب ہے باب زیادہ تل ایمان و نقصان ہی سامنے کیا صفا باب زیادت ایمان و نقصان ایمان کی زیادت اور نقصان حدیث مسلم ابن ابراہیم حدثنا سنا قال حدثنا حد عن انس تھا انس صلی اللہ علیہ وسلم قال جمنار من النار من قال لا کال وفی کل بھی وزن و شعیرت من خیرن توجہ کرو نکلے گا جہنم سے وہ آدمی جس کے دل میں ایک شعرا کی مقدار خیر ہو توجہ کرو خیر ہو قرآن کی اطلاع میں خیر کا اطلاق اعمال پہ آتا ہے خیر کے اطلاق کس پہ آتا ہے فالیہ انضرون اللہ سورت آرام سورت عنا کے آخر آج جو ہے او اللہ او کا سبر سی ایمان یہاں خیر ویک نوائے کا نظارہ رتا نظارش چلو او کا سبر سی ایمان یہاں خیرن ایمان کے بعد کیا ہے خیر ہے تو ایمان سے تصدیق ہے تو خیر سے کیا مراد ہے آمل ہے اب جو ہے تو ایمان سے مراد تصدیق ہے خیر سے مراد امال ہے اب یہاں پہ حدیسین کہتے ہیں امام بخاری نے تفاظ فی فلعمال کا باپ باندھ کر حدیث ابی سعید خود ہی لائے ہیں اور اس میں تو من خردل من ایمان کا ذکر ہے اور امام بخاری نے پھر باب زیادہ تل ایمان و نقصانی ذکر کیا ہے حدیث ان ذکر کر کے وزن و شیت من خیرن آیا ہے توجہ کرو خلاص یوں سمجھو تفاضل العال ایمان فی العمال کے باب باندھ کر حدیث وہ لائے جس میں ایمان کا ذکر ہے زیادت نقصان اور ایمان کا باب باندھ کر وہ حدیث لائے جس میں اعمال کا ذکر ہے بات سمجھ گئے تو بعض محدسین کہتے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ حدیث انس کو بجگ حدیث عبا سعید خدری ذکر کرتے اور عبا سعید خدری کے حدیث کو بجگ حدیث انس ذکر کرتے امام بخاری نے باب فضیلت اعمال ذکر کرتے, کر کے خرد من ایمان ذکر کیا ہے اور زیادتی ایمان کا باب بان کر من خیر ذکر کیا جس میں اعمال کا ذکر ہے تو معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ امام بخاری سے یہاں پہ کوئی تسام ہو گئی ہے باز محدثین نے یہ کہہ دیا ہے سمجھ شاہ شاہلی اللہ رحمت اللہ علیہ کروڑہ رحمت ہوں ان بزرگوں کی روحوں پر شاہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے موتریزین کو کہتے ہیں کہ تمہیں امام بخاری کے علم کا کیا موازنہ ہے امام بخاری نے تفاض العالمان فی العمال کا باب باندھا ہے تو حدیث ابی سعید خدری جو کہ مکمل ذکر ہے اس کو ملحوظ نظر رکھتی ہوئے باب باندھا ہے سمجھ گئے کہ نہیں اور جب تفصیل حدیث جو ہے ابی سعید خدری کا تو اس میں یہ ذکر ہے کہ آخرجو منکانہ فی قلبی من خرد من ایمان پھر فی آتے فیوق رجون اب حدیث آتی ہے جو کہ امام مسلم نے رویت کے باب میں ذکر کی ہے ایک سو دو میں ابھی مسئلہ حل ہو گیا ہے امام مسلم نے یہ باب ایک سو دو صفحہ مسلم شریف میں ذکر کیا ہے اور حدیث بالکل ابو سید خدی کی پھر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بہت لمبی حدیث مبارک ہے آخر میں آتا ہے فیوق بز من قبض تمن نار فیوق لجول منہا کومن مالم یاملو اس میں عمل کا ذکر ہے تو حدیث ابھی سیدی خودی جو کہ تفصیلی ذکر ہے اس میں کیا اخراج من النار بوج اعمال ہے ٹھیک ہے اب توجہ کرو تھوڑا سا توجہ کرو جب یہ توجہ آپ نے کی ہے نا اب یہ ہاشی کی طرف جانا ہے ہم نے لیکن ابھی نہیں دیکھنا جانا ہے دیکھنا فی الحال نہیں ہے حاشی میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ لوگ دو قسم ایک وہ جس کا تفاضل ایمان اور عمل دونوں سے ہوگا اور ایک وہ ہوں گے جس کا صرف تفاظل بوجھ ایمان ہوگا پہلے نکالو ان کو جن کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ خیر بھی ہے اب تو جو کرو آج تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ایمان کے ساتھ خیر بھی ہے پہلے اس کو نکالو اچھا وہ نکل گئے اب نکالو وہ جس کے پاس صرف سرمائی ایمان ہے اور خیر نہیں ہے تو باب تفاظ المان فی الآم آل اب باپ باند. اب ٹھیک ہو گیا تو امام بخاری کی جو نظر ہے بہت امیق ہے کاش کے پشتو ہوتی نا ہو تم بھی پشتو نا میں سمجھ ہے یار تو جو کا. بات سمجھ گئے یعنی امام بخاری نے ڈاکٹر صاحب توجہ ہے نا امامی بخار نے جو باب باندھا ہے تفاضل العلی ایمان فی الحال کا تو پورے حدیث کو دیکھتے ہوئے اس لیے کہ حدیث 102 کی مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ جہنم میں دو قسم کے لوگ ہوں گے گناہگار مطمنین ایک وہ ہوں گے جن کے پاس ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہوں گے ایک وہ ہوں گے جن کے پاس سر سرمائی ایمان ہوگا اعمال تو پہلے کون نکالے جائیں گے امال جس کے ساتھ ایمان کے ساتھ کچھ اعمال بھی ہیں ان کو نکالو بھائی اچھا اب جب وہ نکالے گئے اب دیکھو جہنم میں کون ہے بھائی سرین ہیں جن کے پاس سرمایہ ایمان کے سوا کوئی نماز روزہ نہیں ہے چلو ان کو بھی نکال دو اب تفاضل ثابت ہو گیا نا تفاض العلیمان فل اعمال علی ای ایمان کے ایک دوسرے پر تفاضل بجے اعمال ہے ایمان کے ساتھ امال ہوں تو ان کو پہلے نکالا جائے گا جن کے پاس صرف ایمان ہو تو ان کو بعد میں نکالا جائے گا باپ ان شاء اللہ اب حدیث کا ترجمہ ابھی سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں داخل کی جائیں گے آل جنت جنت کے طرف آلار نار, نار کی طرف یعنی جنتی جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا اور جہنمی نار میں سم میقول اللہ ہو پھر اللہ کریم فرمائیں گے کس کو فرمائیں گے محدسین کے اختلاف ہے کس کو فرمائیں گے علام قسطرانی کے یہ نقطۂ ہے کہ فرشتوں کو آخر جو نکالو کس کو کہیں گے فرشتوں کو اگرچس میں اقوال ہیں اللہ کریم فرمائیں گے انبیاء کو اللہ کریم فرمائیں گے ان کو جو کہ شفاعت کرنے والے سب سے پہلے شفاعت انبیاء کریں گے اس کے بعد منی شہداء علماء کریں گے نا کم الشہد تو فرشتوں کو کہیں گے آخر جو نکالو من ان کو کانفی کلبی جن کے دل میں ہے مس کال و حبتن مس کس کی رائے کی اری جس کے دل میں ایمان بمقدار رائی کے ہے ان کو نکالو من خرد من ایمان ایمان کے اب یا من ایمان ہے یا نسخہ من المان ہے اب مسئلہ حل ہے نا اب اگر کوئی کہے کہ باب تو تفاظ فی الامال میں ہے اور یہاں جو ہے من ایمان آیا ہے ٹھیک ہے تو ایک جواب یہ ہے کہ ایمان بخاری کا باب کے عنوان باندھنے میں حدیث اور حدیثی طویل میں یہ ہے کہ پہلے ایمان مال آمال والے ایمان کے ساتھ جس کے پاس آمال ہیں ان کو مقدم کیا جائے ان پر جن کے پاس صرف ایمان ہے عمر کا شاگرد مالک ایمانن ذکر کرتا ہے عمر کا شاگرد وہیب جو ہے وہ خیرن ذکر کرتا ہے جب یہ روایت امام بخاری کو دو جہاتوں سے پہنچی ہے ایک مالک نسبت سے جس میں ایمان ہے ایک وہیب کی نسبت سے جس میں خیر ہے شاید امام بخاری نے باپ کے عنوان کو وہ کی نسبت باندھا پہ باندھو ٹھیک ہے اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں لیکن ہے آسان سے ان اچھا فروغ رجون منہا تو نکالے جائیں گے جانب سے قدر اس وقت اس حال میں کیوں ان سے کولے بنائے گئے ہوں گے اس وقت یعنی امام کیا سیاہ کی گئے ہوں گے بس لے کولے کے اللہ فیول کو نی فی ناریا پھر ان کو ڈالا جائے گا کس میں اس نہر میں یعنی پانی والے نہر میں نہر الحیا الحیا بل ال... مدی المطر ٹھیک ہے نا تو مانا نہر الحیات یعنی پانی والی نہر ان کو ڈالا جائے گا اول حیات یا ایک نہر ہے نہر ہے جو کہ مسمہ بنار الحیات ہے معنی یہ کہ وہ نہر جس میں مرد زندہ ہوتے ہیں جس میں مرد زندہ ہو جاتے ہیں یہ تو اندر سیاہ ہے نا بابا جب اس میں ڈالے جائیں گے تو زندہ ہو جائیں گے لکھ لیا گیا اب توجہ کرو جب مسلم شریف آپ یہاں پڑیں گے نا انشاءاللہ تو جب یہاں پہ پڑھیں گے تو اللہ کریم ان, کے ان سے پوچھے گا ممکن کیا مانگتی ہوں اللہ پاک جانم سے نکالو جب جانم سے نکالے جائیں گے نیلو حیات میں او ترو تازہ ہو جائیں گے بس نا اللہ کہیں گے بس اللہ جن جنت کر دو تو تے بتا دو او جب جنت کے دروازے کے دیکھو نا وہ سامنے ہے نا اگر اس دروازے سے آپ ہمیں اندر کر دیں تو ہے تو اندر ہو جاؤ ان کو دروازے سے اندر کر دیا جائے گا جب اندر ہو گئے نا اللہ فرمائے گی اچھا بتا اور کیا یا اللہ کرے تو اسی جگہ جنم پہ مل جائے تو ہے تھوڑی سی جگہ تو اللہ کے ان کو اتنی جگہ دے دیں کہ مدل بس یہ جہاں حدیث ایمان نوی ذکر کرتے ہیں ایک محدث کا کلام ہے کہ شاید یہ مجرم میں ہوں تو اچھا ہوگا پھر کسی نے پوچھا کہ یہ, یہ اس مجرم کے ہونے میں آپ کو کیوں کیا ہے چاہت ہے اس میں تو آگ میں جلن بھی ہے نا تو آگ کے جلن کو ہم نہیں دیکھتے اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں اس قدمی کے ساتھ اللہ کا کلام بہت زیادہ ہوگا ہو گیا ہوگا <تصفح> تو حیات اللہ کے ساتھ ڈال دیجیے شک کا مالک امام یعنی مالک جو ہے امام بخاری کے استاذ کے استاذ جو مالک ہیں اس کو روایت میں شک پڑ گئی ہے مالک کون ہے حد دسنا اسماعیل قال حد دسنی تو ٹھیک ہے نا امام بخاری کا کون ہوا بادہ استاذ کا استاذ اس مالک کو شک ہے کہ مجھے امربنی الحیات پڑھایا ہے یا مجھے میرے استاد امرب نے الحیات پڑھایا ہے اس میں امانی مالک کو شک ہے بس ہم بات رکھیں گے فایوم بتونا یام یہ اگ جائیں گے بولی کہ نہیں بولی زرغن بریشی تب تر, تر, تر کر دی جائیں گے کیسے جماتم رت الخب جیسے کہ اگتا ہے اگتا ہے وہ سیلابی دانہ کی جانب سیلے کا سیلاب کے طرف میں سیلا سیلابی دانا ایک حبہ ہے اور ایک خب ہے مہرشی نے فرق بیان کیا ہبا ہر وہ دانا بزن ہر وہ دانا جس جو اگایا جو اگتا ہے اس کو ہبا کہتے ہیں اور یہ ہبا بک لم اس کو کہتے ہیں ایک دانا ہے جس کو عربی میں بکلت الحمق کہتے ہیں بے وقوف دانہ اس کو بےقوف دانا کیوں کہتے ہیں نہ موسم دیکھتا ہے نہ جگہ دیکھتا ہے اگ جاتا تسجل تسجل تسجل ہے وہ <تصفيق> بہت اچھی ہے وہ ہمارے علاقے میں اس کو ہم کہتے ہیں شاما خاص ہو یا تم کیا اس کا اگنا نہ موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے اور نہ محل کے لحاظ سے ہوتا ہے جلدی اگ جاتا ہے یہ جیسے یہ حبہ بطلت الحمک یہ ایک سیلابی دان کے مقابلے میں زیادہ جب اگتا ہے تو بہت جلتی اگتا ہے بہت جلتی جلتی بلند ہوتا ہے تو اسی طرح اس بطلط الحمک کی طرح یہ جنتی بالکل تر و تازہ ہو کر بالکل صحت یاب ہو جائے گی نبی علیہ السلام <سؤال> تو عالم تارا کیا تھی دیکھا ہوئی تھی بسری ہو تو کیا تھی نے نہیں دیکھا کس کو کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو حجی سنتے نبی سب سے زیادہ کلبیا کیا تو نہیں جانتا انا تو یہ حبت الحم کا بطلۃ الحم کا یہ دانا تخرج للہ تفرو جو یہ نکلتا ہے سردو اس حال میں کہ ملتویتن حکم ہے اور مار پت یعنی ملتوی کی کیا مانا کر رہے ہیں لکھتا ہوا ہے دیکھ لوں اس کی دعا آ گئی ہے اب یہاں سفرات سے کو کہتے ہیں لیکن مان کو سب کا آجنبا. یعنی یہ نکلتا ہے سب سنگھ لپتا ہواؤش اب ایک درخت یعنی اگتا ہے نا یوں اٹھتا ہو جلتی جلتی پڑ جاتا ہے نا بڑے قوت سے جاتا ہے جس طرح بتن تل دریا یعنی سیل کے کنارے میں جلتی اگتا ہے قوت جلتی پکڑتا ہے اسی طرح مطملین اس ساتھ جب جہنم سے نکالیں گی انہیں حیات میں داخل کی جائیں گے تو جلدی طرح تازہ ہو سے اپنی ہو جائے گی وہ سب تکلیفیں کیا ہوگی کہ وہ ہے وہ ابن خالد کہتے ہیں جو کہ بن امربلیحیا کی شاگرد تھی اور امام بخاری کی استاد ہی وہیب کہتے ہیں حد سنا عمرو مجھے حدیث بیان کی بن امربلیحیہ نے کہ الحیات کالا مجھے میرے شیخ نے کہا ہر دم من خیرنا جو ہے نا توجہ کرو مالکی روات میں حیات اور حیات اس میں شک ہے مالکی روات میں من خر دل میں ایمان ہے وہ ہے کی روات میں حیات ذکر ہے ایمان ذکر ہے تو مہرشی نے ذکر کر دیا کہ وہ ہیب کی روایت جو کہ امام بخاری ہم ذکر کرتے ہیں تو مالک کی روایت سے بدل جہاں بہتر ہے کیسے ابھی نہیں دیکھنا پابندی حاصل میں بھی نہیں دوں گی تم نہیں دیکھنا کے دوران حاصل دیکھنا مموح ہے اصل نہیں بات اب مہرشی نے کہہ دیا ہے وہ ہیب کی تاریخ جو ہے یہ مالک کی روایت سے زیادہ محتم ہے زیادہ فائدے ہے اس لیے کہ مالک ان آمرین کہتا ہے وہ ہے حد دسنا کہتا ہے اور حد دسنا بمقابلہ ان حان کی زیادہ محتاط ہے محتم نشان ہے دوسرے مالک کی روایت میں حیات اور حیا میں شک اور تردد ہے اور یہاں پہ تیقن ہے کہ حیات تن ہے جو سے بہتر ہوا تیسری بات یہ کہ وہاں من خرد ان من ایمان ان ہے اور اس میں من من اور خیر سے ترجمہ طلبا زیادہ واضح ہوتا ہے بنسبت ایمان ان کے تو لہذا تالیخ وہ ہے جو ہے یہ کے مالے سے زیادہ مفید ہے امام بخاری کے علم زندہ آباد ہے تو مال اب دوسری بات حدثنا محمد ابن حد ابراہیم ابا سید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا میں ایک دن ناگان میں ایک دن آرام کر رہا تھا سویا ہوا تھا تو راۃناسا میں نے دیکھا مؤمنین کو یو رزون علیہ کہ میرے مجھ پر پیش ہوتے تھے یو رضونا لیا مجھ پہ پیش ہوتے تھے وعلیم عالم کونو اور ان پہ قمیصیں تھی منا بات ان قمیصوں کے ما یبلغ لوگوں جو کہ پہنچتے تھے سینے کے مقدار یہاں تک پہنچتے تھے اور میں نام اور بعض وہ تھے جو اس سے تھوڑے سے نیچے تھے یعنی ناف کے برابر تھے اور عمر ابن الخط اور جب پیش ہوئے میرے سامنے عمر ابن الخط تمہیں دیکھوں والی یہ قمیصن اس نے ایک قمیص پہنے یا جرم جو راستے پہ اپنے پیچھے کھینچ رہا ہے اور جو آگے نہیں بھی تو پڑھ گیا سنا محمد <تصفح> محمد زبردست ہے اور پھر تشدد مناسب نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ افبانہ آپ کا تو حامی شاہ نبیانہ رضی اللہ جو کروی علیہ نبی علیہ بعد میں پیش ہوئے ایک ہے جس کی کمیش یہاں ہے دوسرے اس کی کمیز یہاں ہے تیسرا سے کمیش نیچے تیسرا اس کی کمیش نیچے ہے ہاتھی عمر کو جب دیکھتے ہیں نا تو اس کی کمیز اتنی لمبی ہے کہ جب راستے پہ جاتے ہیں تو راستے پہ کیا ہے یہ جمع کے ساتھ ہو اس کو سیٹتے جا رہے ہیں تو ہاتھی امر کی کمیز لمبی ہوئی ہے ابھی یہ کمیز کا گسیت نہ تو ناراواں اور حرام ہے بابا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ تین آدمی جس کے ساتھ اللہ کریم کلام نہیں کریں گے تو ان میں سے ایک یہ کہ جرم اظہار ہوں یار یا ہوں جو اپنے ازار کو گھسیٹے تو اس کو اللہ نہیں دیکھیں گے تو عمر میں اتنی لمبی تمیز پہنے کے راستے بھی گھسیٹتے تھے یہ تو مناسب نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو عالمی مثال ہے عالمی حقیقت نہیں ہے ایمان بخاری خواب ہے نا عال مثال ہے عالم حقیقت نہیں ہے یہ خواب کا معاملہ ہے اور ظاہر حقیقت نہیں ہے جو کہ جس پر جر اظہار یا جر رضا کا اعتراض کرو دوسری بات یہ کہ یہ جمی سے یا تو یہ عبارت نفس توالت سے علاوج مال جہاں تک کہ انسان کا بدن ہوتا ہے وہاں تک یہ ہل تمر کی کمی ہوئی Skylar? میں ابھی آؤ آ گیاؤ کالو صاحب کرام نے فرمایا فرمایا اول تضا اللہ کے نبی جب ت نے ان کمیس کو دیکھا اور کمیص والوں کو تو کیا تعویل فرمائے آپ یا رسول اللہ تو قال فرمایا دینا میں نے تعویل کی اس کمی سے دین کی اور ہم کہتے ہیں دین سے مراد آمانے ایمان, ہی ہے لئے ایمان کمی نہیں ہے اس لیے کہ ایمان میں کمی نہیں ہے اس لیے اگر ایمان میں کمی ہو جائے تو لازم ہوتا ہے ایمان میں اگر کمی ہو تو نقصان لازم ہوتا ہے ایمان میں اگر کمی ہو تو تردد اور شک ہوتا ہے تو یہاں دین سمرات ایمان نہیں دین سمراد اعمال ہے اے ڈاکٹر صاحب توجہ کرو جب دین سے اعمال ہوئے تو زیادہ ایک ایسی چیز میں آئے جو کہ ایمان کے ماورہ ہے تو جو ڈاکٹر صاحب ایمان بخاری یاد لیکن خودم احمد ایمام بخاری تو اگر کہیں کہ دین سمراط ایمان ہے تو ایمان میں تو نقصان آ گیا اور نقصانی ایمان یاد اللہ شک کے فلیمان وہ شک کو ایمان میں کمی ہے تو شک ہو گیا ہو گیا نا تو شک تو مناسب نہیں ہے معصوم لہٰذا دین سے اور امال ہے جب تین سے امراط امال ہو گئے تو زیادت امال میں آ گیا جب زیادہ ایسی چیز نہ جو ایمان سے غیر ہے تو زیادت فی الامال ہے نہ کہ زیادت فی ایمان اور زیادت فی کے ہم بھی قائل ہیں کیا نہیں ایمان و یزید و یا اعتبار المؤمن بھی ان میں اور دین سے ہم اعمال لیں گے تو انشاءاللہ باب و تفاض العلی ایمان فی ظاہر ہو جائے گا ایک کی کمی چھوٹی اعمال کم ہے نقصان ہے تھوڑی سی لمبی ہے آمال متوسط ہیں امیس متوسط ہیں آمال نہ تھوڑے ہیں نہ زیادہ ہیں امیس لمبی ہے تو آمال زیادہ ہیں تو زیادت آمال میں آ گیا نہ کہ ایمان میں تو ہنفی جھنڈا بلند ہو گیا مسلح ہو گئے نا اچھا ابھی بات سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے سے تعبیر کیا قمیص سے اس میں تصویر بلی ہے جس طرح قمیص اپنے لادس کو شطر عورت سے بچاتا ہے تو اس طرح دین کامل مومنٹ کو نار سے بچاتا ہے تصویر لمبی قمیص ہو تو ست عورت ان عورت بڑھانا نہ ہوگا نا جب تبیض انسان کو لاد کو کو عورت سے بچاتا ہے یو وی امار جو ہیں موہم کو مار کے یعنی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور جس طرح قمیض جو ہے عزت کی نشانی ہے تو ایمان بھی عزت کی نشانی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا اب یہاں پہ ایک خارجی مسئلہ ہے اگر چھیڑو تو چھیڑو نہیں چھیڑو تو نہ چھیڑو بخاری حل ہو گئی ہے اس حدیث سے یہ ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل عمر ضی اللہ اس لیے کہ کمی سدھر ہے ادھر ہے کہ ادھر ہے, ہے, ہے نا تو حادثہ کی کمی سب سے یا جرم ہو تو اس سے نمبی کسی کی کمی سے نہیں ہے جیسے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر افضل ہیں تمام صحابہ خراب میں حالانکہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت آئند جمہور اور متفق نال اس کے کئی جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پہ تین کمیشن کا ذکر ہے والن اب لوگوں سدیا اور میرا مادور نظانے وا, عمر والے کمیشن یا کتنے کمیزوں کا ذکر ہے تو اس حدیث میں حصل قمص اعلی سلاست اشخاص نہیں ہے ہو سکتا ہے نبی پاک نے ایک چوتھی کمیز بھی دیکھی ہو کمیص والے بھی دیکھو جس کے کمیص عمر کی کمیز سے بھی لمبی ہو گیا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ایک معاملہ جزوی ہے جزوی ایک جزوی معاملہ ہے فضیلت و صدیق اکبر وہ کیا ایک ان معاملہ ہے ایک جمہور کا مسلک ہے اور صدیق اکبر کی جو فضیلت ہے وہ دلائل اور قرائن خارجی سے ثابت ہے جو کہ مسلم ان دل پل ہے تو لہٰذا اس نوعیت سے حضرت عمر کو دیکھنے سے اس کی فضیلت صدیق مسئلہ ہے ابھی جلدی سانی ہے باب الحیا من المان یہ باب جو ہے یہ اسم ہے کہ یہ حیا جو ہے من المان یہ ایمان کا حصہ ہے اب حیا ایک عمل ہے حیا ایک خصلت ہے جو کہ صاحب حیا کو قبائل اور خواہش سے روکتا ہے اس لیے کہ یہ حیا ہم نے پہلے باس کی ہے کہ حیا کیا ہے حیا کیسے کہتے ہیں تو جی حیا ایک صفت ہے یم ناؤ صاحب انتقابل القبائح کہ جس میں حیا ہو اس کو قباعض سے روکتا ہے اب یہ حیا ایمان نہیں ہے اس لیے ایمان تو تصدیق ہے فقط اور حیا ایک ایسی خصلت ہے کہ جس کا مادہ ہے روکنا ربیعلام جب روکنا منع کرنا اب یہ حیا منل ایمان ہے حیا ایک عمل ہے تو منل ایمان ہے ایک جز ایمان ہے اب رد آنا پہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ بھی جز مانتے ہم بھی مانتے ہیں اصل رد مرجعت ہے کہ مرجیاؤ تم اس عمل کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو اللہ کے نبی نے کیمن مارے اگر امال امال مؤثر نہ ہوتے اور امال کی ضرورت نہ ہوتی تو نبی نے کیوں فرما کر ہے امن عمارے جب نبی نے حیا کو ایمان کے حصہ قرار دیا ہے تو امار کی حیثیت ایمان کے اندر موجود ہے تو اصل مقصود مرجع مرجع دے ایک بات اب یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہاں بھی پڑھا ہے سب نمبر چھ حدیث عبد اللہ ابن محمد آنا بیبی صلاح کال المان بزن و شوبت و ٹھیک ہے نا کتابان کی آواز میں آپ نے پڑھا ہے جب پہلے حدیث میں آ تھا کہ الحیا شو من ایمان تو الحمن ایمان اس کو دوبارہ ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے سمجھ گئے حیا کی حیثیت حیا کا مقام پہلے ذکر ہوا ہے اب بعد میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے ایک کوئی محدسین کی بات ہے ایمام بخاری جب ایک مسئلے کے ثابت کرنے پر پر جاتے ہیں تو پیچھے پھر لگ جاتے نہیں چھوڑتا جب تک یہ پوری طریقے سے اس کو حل نہ کرے تو ایمان بخاری کتاب ایمان سے اس مسئلے میں لگا ہے کہ ایمان امال کا حصہ ہے بس ابھی اعمال ضروری ہے وہاں بھی شوبت مل ایمان کے دیا یہاں بھی کہل ہے عام علیہ بات سمجھ گئے آسان ہے دوسری بات یہ ہے جو اصل ہے وہ مناسب ہے اگر کہ حیا کا مقام اور اہمیت پہلے ذکر ہوئی لیکن وہ ضمن تھی تو امام بخار نے حیا کی حیثیت کو استقلال ذکر کیا کہ حیا ایک اہم چیز ہے اس لیے کہ وہاں پہ یہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا عالیمان بزنوں سے شعبہ آخر اول حیامن علی ایمان شوبت میں فرمایا ہیا ایک حصہ ایمان کا حیا کا مقام ذکر ہوا تھا لیکن زمناً تو یا ایمان بخار نے حیا کا مقام استقلال ذکر کیا اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے فرما کے وہ حیامن ایمان حدیث آسان ہے سالمین عبداللہ اپنی بات یعنی ا... ابن عبداللہ نبی اپنے باپ سے ذکر کرتے ہرتی یعنی عمر سے ذکر کرتے ابن عمر سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرن نبی صلی اللہ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک شخص پر من الانصار جس کا تعلق قبیل انصار کے ساتھ تھا وہ الحایا اور یہ روکتا تھا اپنے بھائی کو زیادتی حیا سے یہ نہیں صاحب مشکا نہیں حبی سے یاقافل واض کرتا تھا اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کہ ہیا کر ہیا کر ہیا کر نبی نے کہہ دیا داؤ چھوڑ دو اس کو تو میں نے کہا کہ فین کیس بنے گا تو کیا کہتے ہیں یا کہتے ہیں ہر وہ واضح جس میں زجر بھی ہو اب توجہ کرو کس کو کہتے ہیں ہر اس نصیحت کو جس میں زجر ہو نماز پڑھو نہ پڑھنے میں تو گنا ہے یہ زجر بھی ہو گیا دعوت بھی ہو گئی ہو فل حیا وہ نصیحت کرتا تھا اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کیا معنی جس کو جس کو نصیحت کرتا تھا اس پہ حیا بہت غالب تھی اس پہ حیا بہت غالب تھی انہوں نے کہا تم بہت حیا دار ہو اتنی ہیا بھی چائے نہیں ہے اتنی ہیا بھی مناسب نہیں ہے ہوئے نہیں تو کیسے تم بہت شرمیلے ہوملیلے ہوتے نماز پڑھو تم کہتے استاد کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے تم کو ہم کہتے تھوڑی سی تقریب کر استاد کے ساتھ نہیں کرنا اور تم بہت شرمیلے ہو سکے نہیں ایسے اتنی حیات نہیں کرنے چاہیے اب روٹی یا جو آخا فیلائے وہ روکتا تھا اپنے بھائی کو کثرت حیا سے اب میرے رحمان عبد اللہ وہ روکتا تھا اپنے بھائی کو کثرت حیا سے کہ بھائی اتنی حیا اتنا شرم اتنا شرمیلی رہنا نہیں مناسب میری پہنوا دا ہو چھوڑ دو اس کو اس کمان حیا کی صفت پر پینل ہیا امر ایمان حیات ایمان کا جز ہے تو جب حیا ایمان کا جز ہے تو اجزائے ایمان سے روکنا مناسب نہیں ہے تو جو ہے نا اب نبی نے فرمائن ایمان حیا ایمان کا جز ہے اس حیاء ایمان کا جز کیوں کہا ایمان عامر بالمعروف معروف نا منکر ہے تو اس طرح حیا بھی جو ہے صاحب حیا کو منقرا سے روکتا ہے جیسے کہ ایمان من سے روکتا ہے وابد اللہ والا کشی شیان تو ایمان منقرا سے روکتا ہے تو بھی منقرا سے روکتی ہے, ہے نا؟ اخر ایمان جس, جس ہیں <laughs> کی طرف آ جائے سمجھ گئے کہ نہیں مات آخر تو نہیں ہے نا اے آسان ہے پر مات آخر نہیں ہے تو بھی بخشتے ہیں ماتا کر مات آخر نفسی بطور احساس اللہ نے کہہ دیا ہے کوئی مشکل بھی پڑی ہے اس بھی. کوئی مشکل نہیں ہے مخاری شریف میں جو چیز مشکل ہے وہ آپ کو کھیلتے بابو اب ہم نے جب باب بد الوحد جب شروع کیا تھا تو ہم نے باب کے یعنی اختیارات میں تین نقطے بیان کیے تھے باب بالسکون ٹھیک ہے بابو بالاضافت اضافت بابن بال اب یہاں پہ بابو باب مجزوم پر کے ہیں اور اس کی اضافت ہے ایک جملے کی طرف جو کہ مقدر ہے تو مانی بابو تفسیر قول اللہ تعالی تابوا کام صلاح یاد ہو گیا بابو تفسیر قول اللہ تعالی تابوا کام صلاح تھا وہاں تو زکات فخلو سبھی یا یہ بابن بالتنوین ہے اور یہ خبر ہے اس کی مبتدا مقدر ہے ہاذن ہاذا بابن, حازا بابن فی تفصیر کو لی تعلیٰ فین تابو کا مسلاتے بابو تفصیل کو لائے فین تابو اقام و سلا تو زکات فخر اب یہاں پہ بات سے امام بخاری نے یہ باب کیوں باندھا اس باب کے باندھنے میں تم یہ باب باندھنے کہتے نا اس باپ کے انعقاد میں امام بخاری کی کیا حکمت اور کیا راز ہے تو اس کے مطابق ایک بات واضح ہو گئی وہ ابھی عبداللہ نے کیجیے کون سی بات کہ مقصود امام بخاری اس بات سے صورت توبہ کی اس آیت کی تفسیر کرنا ہے کہ تو اگر توبہ نکالیں نمازیں پڑھیں زکاتے دیں تم کو چھوڑ دو مزے کریں بس کوئی تعرض ان کے مال اور ان کے نفوس کی طرف نہیں آزادی ان کو تو مسود امام بخاری کا اس, یا اس باپ کے انعقاد سے کیا ہے اس آپ کی تفسیر کرنا ہے حدیث سے بس خلاصہ دوسری بات ابھی تک کیا مسئلہ چل رہا ہے جگہ کس کا ہے ایمان امار کی جزیت کا امام بخاری اپنا مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان مال دونوں سے مرکب ہے کیوں فخر نو ہے کس پر؟ تابو پر اقام پر و آتو پر اور یہاں جو تابو ہے یہ بمان آ من ہے تم پڑھتے ہو نا صورت کرتے ہو نا فیض اصل غروم فخر شکن ہے سر ہوں یہ تمہیں پڑ جائے آگے وقت لوں فین تابو چار مہینے نکل جائے نا تو ان کو مارو قتل کرو ٹھیک ہے ہاں فین تابو اب کیا مانے آ یا تو مانے ای مانے تو فیم تابو اگر یہ کفار ایمان لے آئے نماز اور زکات کرے نمازیں پڑھے اور زکوۃ ادا کریں تو فخلو سبیلوں ان کے راستے مت روکو امام بخاری نے باپ منعقد کیا ہے کہ اعمال اجزاء ایمان ہیں اس لیے کہ تخلیت السبیل فخلو تخلیت السبیل مرتب ہے تابو پر وہ اقام و آتو پر ان کے راستے نہ روکو بشر تھے کہ ایمان بھی لائیں اور نماز بھی پڑھیں اور زکوت بھی دیں تو تحریت اس سگیر کی تفریق اس پر ہے ایمان اور اعمال دونوں پر تو معلوم ہو گیا کہ اعمال جزی ایمان ہیں ہم بھی کہتے ہیں محترم اماد جزی ایمان ہیں ٹھیک ہے خارج تزینیاں وہ کہتے ہیں داخلیا ہم کہتے ہیں خارج تزیمیاں جزے نمان ہیں